السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ سعید المسلیحسان الدین آج کا درس حدیث نمبر ایک سو دس سے شروع ہوگا جس میں تیمون کے کچھ مسائل ذکر کیے جائیں گے کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چوبیس ہے وَعن عمار ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه حضرت عمار ابن یاثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا ہے غالباً وہ ضرورت سفر کی مطالب تھی سفر کرنا پڑا تھا کیا یہ کہ بات سریا میں تھے ان کا بیان ہے کہ پھر میں جنوبی ہو گیا یعنی اس سے مراد ان کی کیا ہے کہ مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی کسی سفر میں بھیجا مجھے اور مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی لیکن مجھے پانی نہیں ملا فلم اجد دل پانی نہیں ملا مجھے پھر میں نے کیا, کیا پاک مٹی میں میں جانور کی طرح سے لوٹ پوٹ گیا جانور کی طرح سے پاک مٹی میں میں خوب لوٹا لوٹ پوٹ کیا کما تمر جیسا کہ جانور مٹی میں لوٹ پوٹ کرتے ہیں کہ ان کے پورے جسم میں مٹی لگ جاتی ہے اسی طرح سے میں نے کیا ثم پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ ذکر کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا تھا تو مجھے پانی نہیں ملا تو تیمم کا حکم تو تھا قرآن میں فلم مان فتح سعیدہ کہ تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے اس کا حکم ان کو معلوم تھا کہ پانی نہ ملنے پر پاک مٹی سے تیمم کیا جائے گا لیکن انہوں نے سوچا کہ جس طرح سے پانی کو پورے جسم پر پہنچایا جاتا ہے اسی طرح سے تیمم بھی کرنے کے لیے اور خاص کر کے غسل کی ضرورت ہو تو پورے جسم میں مٹی پہنچنی چاہیے چنانچہ انہوں نے اشتہاد کر کے سوچ کر کے کہاں ایسا ہونا چاہیے تو انہوں نے ایسا ہی کر لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھ سے پاک مٹی پر اس طرح سے کرتے کہ اس طرح سے تم پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارتے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک مٹی پر ہاتھ ماری ایک بار مارنا ہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے اس طرح کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکل طور پر کر کے بتایا کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا پھر اس کے بعد ایک بار مار ایک بار مارا پھر اس کے ذریعے سے اپنے داہنے سے بائیں کو بائیں کو داہنے سے اس طرح سے پھیرا اپنے باہری ظاہر کیا کہتے ہیں ہتھیلی کے اوپر والے حصے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیرا اور پھر آپ نے جو ہے چہرے پر پھیرا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں جو تیمور کا طریقہ بتایا گیا جس میں وہ الفاظ ہیں جو تیمون کا طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں پھونک مارا ایسے پھونک مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے پر مسا کیا ایسے مسا کیا پھر آپ نے اپنے کیا کیا ہتھیلیوں کے اوپر مسا کیا کیونکہ اس پر مٹی لگ چکی تھی اب اس سے داہنے داہنے سے بائن پر بائن سے بائیں بائیں پر پر یہی طریقہ ہے معلوم ہوا کہ وضوع تیمم کا کیا طریقہ ہے حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا تیمم کا طریقہ ایک بار اپنی ہتھیلیوں سے پاک مٹی پر ماریں گے اس طرح سے پھر اس میں پھونک ماریں گے ایسے پھر اس سے اپنے چہرے پر مسا کریں گے دونوں ہاتھوں سے اور پھر ہر ایک ہاتھ کو دوسرے پر دوسرے ہاتھ کی ہتیلی کے اوپر والے حصے پر پھیر لیں گے یہی طریقہ ہے اگر وضو کی ضرورت ہو تب بھی اور غسل کی ضرورت ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حالات کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ جنبی ہو گئے تھے یا احتلام ہو گیا تھا غسلے کی ضرورت پڑ گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا طریقہ بتایا کہ ایک بار زمین پر ہاتھ مارے پھر اس کے بعد اس میں پھوک مارے پھر جو ہے چہرے پر مسا کرے اور پھر اپنی ہتھیلیوں پر پھیر پھیرنے ہو گیا یہی طریقہ ہے غسل کی ضرورت ہو تب بھی اور وضو کی ضرورت ہو تب بھی بات میں آ تیمم کا طریقہ سمجھ میں آ جی یہی طریقہ ہے ایک بار مارنا ہے خیال کیجیے ایک بار مارنا ہے اور پھر چہرے پر مسا کرنا اور ہاتھ کی ہتھیلیوں پر ادھر کوہنوں تک مسا نہیں کرنا ہے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر اور بس بسم جی بسم اللہ جی ہاں ہاں بسم اللہ کر رہا جیسے آپ وضو کرتے ہیں اسی طرح سے تیمم جب کریں تو بسم اللہ کر کے آپ جو ہے وہ کریں اور دل میں کیا ہو تیمم کی نیت ہو دل سے تو نماز تو نیچے اتر کے پڑھیں گے نا اچھا تو پانی کبھی کبھی نہیں رہتا ہوں اس صورت میں یہ ہے کہ آدمی پہلے سے خیال کرے پہلے سے احتمام کرے کیونکہ نماز کا وقت ہے اور نماز کا ٹائم سڈنلی تو نہیں آتا ہے اور اچانک بھی نہیں آتا ہے اس لیے اس کے لیے آدمی کو یہ سوچ کر کے اوپر چڑھنا چاہیے کہ یا تو پانی کا احتمام کر کے اوپر چڑھے یا مٹی کا انتظام کر کے چڑھے اگر کیا کہتے ہیں لوہے کی جالیوں پر اور اس پر جو ہے دھول وغیرہ نہیں رہتی ہے تو اس تعلق سے تھوڑی سی مٹی لے کر کے آدمی جو ہے اپنے کسی کی اس میں پنی میں رکھ لے یا کسی چیز میں رکھ لے اگر اوپر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کسی سے منگا لے یا اسی طرح سے جس طرح سے سامان مانو پر اٹھاتے اوپر پیچھے لے جاتے ہیں تو اس طرح سے اہتمام کرے آدمی انتظام کرے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے اور پھر یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت جو ہے نماز کا وقت زہر کا کی نماز کا وقت زہر سے لے کر کے اثر تک کتنا دو ڈھائی گھنٹے ہوتے ہیں اثر سے لے کر کے مغرب تک ڈھائی گھنٹے دو ڈھائی گھنٹے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آدمی اس کا خیال کرے اہتمام کرے اترے اگر نہیں ہے اس کے پاس مٹی اوپر نہیں ہے تو اترے اتر کر کے تیموم کر کے نماز پڑھ کر کے تب جائے اوپر اور اگر اوپر پڑتا ہے تو پہلے سے مٹی کا اہتمام کر کے اوپر جائے جی جی Elliot, the جی ہاں <mhnail> <fr choices> <mhnail> جی جی جی جی جی جی تو آدمی نماز کے وقت ہوتا ہے لمبا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے دو دو گھنٹے ڈائی گھنٹے ہوتے ہیں کم از کم جو ہے ظہر کی نماز کا اصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ کہ آدمی تو باوضو ہو کر کے چڑھے اور اگر وضو کی ضرورت پڑ گئی پھر آدمی اوپر سے اپنی ضروریات کے لیے آئے گا کہ نہیں پشاب کا کھانے کے لیے ٹوائلٹ جانے کے لیے آئے گا کہ نہیں آئے گا اپنی ضروریات کے لیے تو جہاں وہ ضرورت ہے یہ بھی ہے اس کے جو ہے آدمی انتظام کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھے نیچے اتر کر کے نماز پڑھے یا اوپر پڑھتا ہے تو پھر تیمون کا اور پانی کا بلکہ پانی ہی کا انتظام کرے کیونکہ ایسی جگہ تو نہیں ہوتی کہ پانی دستیاب نہ ہو پانی نہ ملے ایسے ایسا تو نہیں ہوتا اگر بالکل ایسا ہے کہاں پانی نہیں ملے گا نماز کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا ہاں تو اتر, اتر کر کے مٹی سے آدمی تیمون کر کے نماز پڑھے جی اگلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور راوی ہیں جب ان کا خاندان مسلمان ہوا ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب مسلمان ہوئے تو ان کے اوپر کافروں مشرقین نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی علیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی انہوں کو بھی کافی تکلیف دی گئی اور کافی زدو وقو کیا گیا خود عمار رضی اللہ تعالی انہوں کو کافروں نے پکڑ لیا بہرحال بہت کچھ ان کو ان کے خاندان کو ستایا گیا یہ مشہور معروف صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں جو تقریباً جو ہے ان کی وفات ان کی وفات سن چھتیس ہجری میں مارکیسفین میں ہوئی ان کی وفات اور ان کی وفات کے تعلق سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ تمہیں یاسر ہاں یاسر، عمار تمہیں ایک ہاں، باغی گروہ قتل کرے گا ایک باغی گروہ قتل کرے گا ہاں فنانچ جو ان کو مارکہ صفین کے وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو باغیوں نے جنگ چھیڑ دی تھی اسی موقع سے ہاں کسی باغی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی انہوں کو قتل کر کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشی گوئی صحیح ثابت ہوئی ان کی اوبر اس وقت تہتر برس تھی جی باغی کا مطلب نہیں بغاوت کرنے والا ایک باغی بغاوت کرنے والی جماعت ابھی نہیں سمجھے ہاں؟ بغاوت کہتے ہیں جیسے بادشاہ وقت ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اس کے خلاف مظاہرے کرنا اسٹرائک کرنا اسی کو بغاوت کہتے ہیں جی خوارج ایک الگ ہے بغاوت ایک الگ چیز ہے خوارج ایک پورا فرقہ ہے اس کے خاص خاص عقائد ہے بغاوت کرنے والی جماعت بھی ہو سکتی ہے آدمی بھی ہو سکتا ہے جماعت بھی اور جماعت بغاوت کرنے والی جماعت تھی جی وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربتان ضربت للیدین وربت الجی وبا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ کی حدیث ہے جس میں یہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمن کے لیے دو بار دو ضربہ ہے ضربہ ایک درب کس کو کتمار کو کہتے ہیں اور دربہ اسی سے منس ہے یعنی اس طرح سے دو بار مارنا ہے ایک بار ماریں گے تو چہرے کا مسا کریں گے اور دوبارہ ماریں گے تو دونوں ہاتھوں کا مسا کریں گے لیکن یہ حدیث کیا ہے حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ صحیح حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی کیا, کیا ہے ایک ہی بار مارنا ہے اور چہرے اور ہاتھ کا مسا کرنا ہے بس بلکہ کف کا لفظ ہے یدین کا لفظ نہیں ہے اس حدیث میں دو باتیں جو دو مخالف باتیں ہیں دونوں اس حدیث میں موجود ہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو قابل حجت قابل عمل نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی اور ہمیشہ یاد رکھے کہ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں حدیث ہے اس کو جو ہے کمزور بنایا جا رہا ہے ایسا نہیں ضعیف حدیث معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ حدیث کے صحیح ہونے کی کچھ کچھ شرطیں ہیں اگر وہ شرطیں نہیں پوری ہوتی ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث ہاں صحیح حدیث ہونے کے جو شرائط ہیں اس شرائط کو پورا نہیں کرتی اس لیے حدیث ضعیف ہے جی تو معلوم کیا ہوا کہ جو دو ضربے والی حدیث ہے دو بار مارے مٹی پر ایک بار جو ہے چہرے کے لیے دوسری بار جو ہے ہاتھوں کے لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے دار قطنی کی روایت ہے اور ام حدیث نے اس کہا ہے کہ حدیث موقوف ہے اور ضعیف بھی ہے نبی ہو رہے تردی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الد وضوء المسلم وضوء المسلم السلم کے زبر کے ساتھ یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی کیا ہے اسائد کا مطلب کیا ہے پاک مٹی فتح ممو سید تیبن تم سہو گے کہ پاک مٹی سے تم تیمم کرو اگر پانی نہ پاؤ تو اسائد کس کو کہتے ہیں پاک مٹی کو اسائد کہتے ہیں تو پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے یعنی مسلمان کا وضو ہے وضو کے قائم مقام ہے اگر پانی نہ ملے تو آدمی پاک مٹی سے تیمون کر لے گرچہ پانی دس سال تک نہ پائے دس سالوں تک اگر پانی نہ ملے تب بھی یہاں پر دس سال کا جو لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی مدت کو بتانا بتانا چاہا ہے اس, اس حدیث کے ذریعے سے ایک لمبی مدت کو یعنی ایک لمبی مدت تک اگر کوئی پانی نہ پائے یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو پانی نہ پانے کی وجہ سے یا یہ کہ بیماری کی وجہ سے تو لمبی مدت تک دس سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے تو آدمی کے لیے تیمم کر لینا کافی ہوگا تیمم کر لینا کافی ہوگا اور اسی تیمم سے آدمی نماز پڑھے اور عبادت کرے لیکن فائدہ وجد الماء لیکن جب پانی پا جائے فل یہ اللہ تو اللہ سے ڈرے جب پانی پا جائے تو اللہ سے ڈرے فلیت تکلّہ ولیومس سا بشا اور پانی استعمال کر کے اپنے جلد تک پانی پہنچائے ولیومس سے باشا رہتا اپنے پانی کے ذریعے سے اپنی جلد تک جو ہے پانی پہنچائے یہ صحیح حدیث ہے فلیت تقل کا مطلب کہ پھر ہاں پانی کی جو ضرورت ختم ہو گئی ہے پانی کی جو ضرورت یہ پانی کے استعمال پر جب آدمی قادر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے پانی کو نہ استعمال کرنا یہ تکوا کے خلاف ہے گناہک ہو جائے گا تو اللہ سے ڈرے لا کا تکوا اختیار کرے اور پانی استعمال کر لے جب بھی آدمی پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے جی یہ دیکھ حسن ہے وہ جگہ پر ایک چیز اور تیمنگ کے تعلق سے اس حدیث میں آئی وہ کہ تیمم کے لیے کوئی مخصوص مدت نہیں ہے تیمم کے لیے کوئی مخصوص مدت نہیں ہے کہ اتنے دنوں تک تیمم کرے گا آدمی اور یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی یہ بھی ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اگر تیمم کر لے آدمی تو وہ پہارت کی حالت میں رہتا ہے پاک رہتا ہے ایک تیمم سے کئی کئی نمازیں ادا کر سکتا ہے تیمم کے وضو کے قائم مقام ہے ایک تیمم سے کئی کئی نمازیں آدمی ادا کر سکتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے بعض اما کا کہ نہیں وضو کے قائم مقام تو ہے لیکن بس وقتی طور پر وقتی طور پر کہ ایک نماز کے لیے وضو کیا ضرورت پوری ہو گئی نماز پڑھ لی آدمی پھر آدمی ناپاکی کی حالت میں یا غیر طاہر رہے گا تو ایسا نہیں ہے بلکہ تیمم وضو کے قائم مقام پورے طور پر ہے ایک وزو سے کئی کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے آدمی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاح و لیس معهما ماء فتیمما صعیدا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهم الصلاة حدیث کیا کہتے ہیں حسن ہے اس حدیث میں ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے تیمم کر کے آدمی کو پانی نہیں ملا تیم کر کے اس نے نماز ادا کر لی پھر نماز کے وقت ہی میں اسے پانی مل گیا ظہر کی نماز کے وقت اس نے پانی تلاش کیا یا بیمار تھا وہ اتنا سختے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا یا خوف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے پانی نہیں مل رہا تھا لیکن وہ خوف ختم ہو گیا پانی مل گیا اس کو لیکن اس سے پہلے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ چکا تھا لیکن عصر کا وقت آنے سے پہلے پہلے اسے پانی مل گیا تو اب کیا کرے وہ آیا وہ نماز کو اپنی وضو کر کے اپنی نماز کو دوہرائے یا یہ کہ تیمم سے پڑھی گئی نماز اس کے لیے کافی ہے وہاں پر یہی واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے پھر نماز کا وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ پاک مٹی سے انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے دونوں نے نماز پڑھ لی پھر ان دونوں کو پانی مل گیا اسی وقت میں یعنی نماز کے وقت ہی میں پوا الماء فی الوقت وقت یعنی فی نماز کے وقت ہی میں ان کو پانی مل گیا ان دونوں میں سے ایک نے وضو کو اور نماز کو دوہرایا ادا کیا ان دونوں میں سے ایک نے کیا, کیا؟ کہ وضو کیا اور پھر نماز ادا کی اور دوسرے نے نہ وضو کیا اور نہ نماز ادا کی پھر یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہم میں سے ایک نے نماز دہرا لی دوسرے نے نماز نہیں دہرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ہاں کہا جس نے نماز نہیں دہرائی تھی کہ است کا سلا تو کہ تم نے سنت کو پا لیا سنت پر تم نے عمل کر لیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی سنت کو اپنا لیا یعنی صحیح طریقے پر تم نے کر لیا میری یہی سنت ہے میرا یہی طریقہ ہے اور دوسرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اس سے فرمایا کہ لکل اجر عمر کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے کس چیز کا اجر اشتہاد کا اجر کہ ایک نماز تو تم نے پڑھ لی تھی تمہارے لیے وہ نماز کافی ہو گئی تھی لیکن پھر تم نے کیا کیا اشتہاد کیا گرچہ تمہارا اشتہاد غلط تھا گرچہ تمہارا اشتہاد غلط تھا لیکن تمہیں اشتہار کرنے کا اشتہار سمجھتے ہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کوئی ایسا ایسا, ایسا معاملہ آدمی کے سامنے پیش آ جائے جس کے سلسلے میں اس کو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو معلومات نہ ہو نہ اس کے پاس کوئی حدیث ہو نہ قرآن کی کوئی آیت ہو کوئی یعنی اس کو مسئلہ دلیل کی روشنی میں معلوم نہ ہو تو وہ اپنی سوچ سے سوچ سے غور کر کے کہ کیا بہتر ہونا چاہیے اس حساب سے وہ کر لیں یا یہ کہ دلیل کو سمجھتے ہوئے حدیث ہو دلیل ہو لیکن دلیل پر کوئی استہاد کرے قرآن کی کوئی آیت ہو یا اشتہاد ہو قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث ہو اس پر اس کے سمجھنے میں وہ استہاد کرے جیسے انہوں نے صحابی نے اشتہاد کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ملنے پر پانی نہ ملنے پر تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہم نے پڑھ لی نماز لیکن جب پانی وضو نماز کے ٹائم میں مل گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب جو ہے وقت بھی نماز کا وقت موجود ہے پانی بھی مل گیا لہذا پہلا کام ہمارا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا وضو کر کے نماز دہرا لی تو اسی اشتہاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنا کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے دوہرا حاضر ہے کہ تمہاری پہلے والی نماز ہو گئی تھی کافی ہے تمہارے لیے لیکن یہ جو تم نے اشتہاد کیا ہے یہ تمہارے لیے اس پر جو ہے دوہرا حاجر ہے بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر اس کو پانی مل جائے اس کی بیماری دور ہو جائے اس کا خوف ختم ہو جائے نماز کا وقت باقی ہو تب بھی اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جی جی چلیے خیر اس مسئلہ انہوں نے پوچھ لیا جو اس سے متعلق نہیں ہے مومیا وضو سے انہوں نے پوچھا کہ ایک حدیث پڑھی ہے انہوں نے کہ ایک رات میں دو بار وطر نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ ایک رات میں دو بار وطر نہ پڑھے کہ عشاء کے بعد پڑھ لے وطر اور پھر اس کے بعد جو ہے فجر سے پہلے بھی وطر پڑھ لے ایسا نہ کرے وطر آخری نماز ہوتی ہے ہاں اگر آدمی کو یقین نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ رات میں تحجد کے لیے اٹھ پائے گا یا فجر سے پہلے پڑھ لے گا تو فجر سونے سے پہلے پہلے چاہے شاہ کی کے بعد سنت کے ساتھ پڑھ لیں یا سونے سے پہلے پہلے وہ وطرے پڑھ لیں لیکن دو بار وطرے نہ پڑھے بات میں اگلی روایت ہے حدیث ہے قروح فیوج نب فقافل تیم <تَيَمَّمَا> یہ روایت یا حدیث یا ان کا قول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے سنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا سنیے اللہ کے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ ان کن تم مربا اعلیٰ سفر پوری آیت ہے اس میں ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو اور پھر اور اسی طرح سے ناپاک ہو جاؤ ہاں وغیرہ وغیرہ اور تم کو پانی نہ ملے تو تم تم کر لو فرماتے ادرت عبداللہ ابن عباس رض اللہ تعالیٰ ہوں کہ جب آدمی کہ آدمی کو زخم لگا ہوا ہو اللہ کے راستے میں یا اسی طرح سے کوئی بڑی بڑا پھوڑا اس کو یا پھوڑی نکلی ہوئی ہو اور اس حالت میں اسے غسل کی ضرورت پڑ جائے فیو جن بھی ہو جائے غسل کی اس کو ضرورت پڑ جائے اس میں ایک لفظ ہے فی صدیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں اسے کوئی زخم لگے یا اسی طرح سے اس کے اس کو کوئی پھوڑی وغیرہ ہو پھوڑا ہو اور جنبی ہو جائے پھر وہ اگر پانی استعمال کرے تو اسے خوف ہو کے وہ مر جائے گا اگر غسل کرے گا تو ایسی صورت میں تیمم کر لے ایسی صورت میں وہ تیمم کر لے دیکھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مریض ہو یا بیمار ہو بیمار ہو یا اسی طرح سے پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں وہ تیمم کر لے ایسی صورت میں تیمم کر لے یہاں پر تیمم کی جو اجازت دی ہے تو اللہ تعالی نے ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے مرنے ہی کا خوف ہو مرنے ہی کا ڈر ہو تبھی تیمم کرے یہاں پر مسئلہ جو حدیث میں ہے کہ صرف مرنے ہی کا خوف ہو تب تیمم نہ کرے آ, کیا کہتے تیمم کرے اور اگر بیماری بڑھنے کا خوف ہو تو تیمم نہ کرے ایسا نہیں بلکہ یہاں پر بتایا گیا کہ خوف آدمی کو ہو ہاں. تو مرنے کی قید اس میں نہیں ہے صرف مرنے کی قید نہیں ہے بلکہ آدمی کے بیماری بیمار ہو جانے کا بیماری بڑھ جانے کا لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی جو ہے اللہ کی اللہ تعالی کی رخصت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو کہ تھوڑی بہت بیماری ہے آدمی وضو کر سکتا ہے تو سوچا چلو کیا جاڑے کا موسم ہے ہاں بیمار ہے وہ نہ کرے ٹائم کر لیا بس کافی ہے ہاں ایسی بیماری جس سے بیماری کے بڑھ جانے کا ہاں اور زیادہ ہو جانے کا یا موت کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی ترم کر سکتا ہے معمولی اگر حالت ہو جس کو آدمی ضرور کیا کہتے ہیں ہلکی پھلکی بیماری ہو تو ایسی صورت میں ترم کی رخصت نہیں ہے جی جی ہاں جی اس میں دیکھیے اگر جسم میں زخم لگا ہوا ہے اور زخم ہے یا پھوڑی وغیرہ نکل آئے آدمی کو کسی کو اور اس میں پٹی نہیں باندھی ہے باندھ رکھیے اس نے تو اور پانی لگ جانے سے ہاں اس کے زیادہ جو ہے بیمار ہو جانے کا یا اور بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے کہ اگر پانی بھی پھیرنا مسا کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے ہاں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کم از کم اتنا ہو تو کہ آدمی ہلکا سا ایسے ایسے تھوڑا سا مسا کر لے ہلکا سا ہلکا سا. جی بعض اللہ نے اس حدیث کو جو ذکر کی گئی ہے بعض الحمان اس کو جو ہے ہاں صحیح قرار دیا ہے بعض اللہ نے صحیح, صحیح قرار دیا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ صرف موتی کا خوف موتی کے خوف کی وجہ سے تیمم نہیں کرنا بلکہ بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی تیمم کر سکتے ہیں اگر بیمار ہے کوئی تو اگلی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرانی ف مسئلہ یہ تعلق سے ہے پٹی پر مساح کرنے کے تعلق سے پٹی پر مسا کرنے کے تعلق سے ہے چاہے پٹی وہ زخم پر باندھی گئی ہو یا یہ کہ پٹی کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اصلاح کے لیے باندھی گئی ہو کہ اگر اگر اس کو کھول دیں گے کھول کر کے وضو کریں گے تو پھر جو ہے مرض بڑھ جائے گا ہڈی ایک ایک جگہ سے جو ہے کھسک جائے گی یا اس طرح سے تو ضرورت کے تحت اگر پٹی باندھی گئی ہے وضو کے آزا میں اور وضو کرنا ہے تو اس پر مسئلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ واقعہ اور یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے مسئلہ اپنی جگہ پر پہلے صحیح حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے حضرت ادرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گٹا کیا ہو گیا ٹوٹ گیا یہ کلائی کے نیچے یہ جو ابھری ہوئی ہڈی یہاں پر ہوتی ہے تھوڑی سی اسی کو گٹا کہتے ہیں اس کو زند کہتے ہیں ایک کو دوسرے کو دونوں میں سے ایک جو ہے ان کا ٹوٹ گیا تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پٹی پر مسا کر سکتے ہیں یعنی گویا کہ ان کا ٹوٹ گیا تھا اور اس پر پٹی باندھی ہوئی تھی اس کے سلسلے میں پوچھا تو کہا پٹی پر مسا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حدیث یہ ضعیف ہے اگلی روایت ہے جابری ندی اللہ تعالی رد الدی شجا تسرا فمات ربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ ان نما کا یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن مسئلہ ایک دوسری حدیث میں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاید وہ آئے گی یا گزر چکی ہوگی کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جو ہے فوجی دستہ بھیجا تھا تو ایک صحابی کو زخم لگ گیا تھا سر سر میں سخت اور گہرا گھاؤ ہو گیا تھا زخم لگ گیا تھا صحابی نے جو ہے لوگوں سے پوچھا لوگوں سے پوچھا کہ کیا کریں وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں ناپاکی کی حالت میں ہو گئے تھے غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی تو انہوں نے اس لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں? نہیں, نہیں غسلے کرنے کی ضرورت پڑے گی حسل کرنا ضروری ہے چنانچہ انہوں نے اسی حالت میں غسل کر لیا اور ان کا زخم ایسا تھا کہ پانی پڑنے کی وجہ سے ہاں? وہ فوت ہو گئے اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے ان کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ غسل کرنا ضروری ہے ان کے بارے میں کہا قتلو کہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا سختی کے ساتھ یعنی آپ نے فرمایا تو یہ حدیث واقعہ صحیح ہے یہ واقعہ اس صحابی کا صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا کہ اس آدمی کے بارے میں جس جن کو زخم لگا تھا اور انہوں نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے لیے کافی تھا کہ تہم کر لیتے اور اپنے زخم پر جو ہے وہ پٹی باندھ لیتے پھر اس پر مسا کر لیتے اور اپنے سارے بدن کو پورے بدن پر اس کیا کہتے ہیں دھو لیتے یہ بھی ایسے ہی کرنا چاہیے مسئلہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو کہیں زخم لگا ہوا ہو تو آدمی زخم پر پٹی باندھ کر کے کیا کریں کہ بقیہ جسم کے حصے کو دھو ڈالے اس کر لے لیکن جیسے کہیں ہاتھ میں یا کہیں ایسی جگہ ہے باقی جسم کے آزا کو دھو لے اور جو ہے جہاں پر زخم لگا ہوا ہے اس کو اس کو نہ دھو وہاں پر پانی کوئی بھی پٹی وہ کر لے یا اسی طرح سے پنی باندھ لے یا کوئی ایسی چیز باندھ لے اس سے پہلے اور بعد میں کہ جس کی وجہ سے جو ہے پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر درست ہے اس بات کی کتاب التعم کی آخری حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف ہے علم نعباس نضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة اللہ يصلی الرجل بالتیمم الا صلاة واحدا ثم تیتیمم للصلاة الاخرى ورباہ دار قطنی باسناد ضعیف جدا کہ بتائی گئی تھی بات ابھی کہ تیمم وزو کے, وزو, کے وزو کے قائم مقام ہوتا ہے وزو کے برابر ہوتا ہے اس لئے ایک وزو سے کئی لمازے پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو جب تک تیمم نہ ٹوٹے اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اگر تیمم کیا کسی نے تو ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن یہاں پر جو روایت ہے اس میں اس کے برخلاف ہے اس لیے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے حضرت عبداللہ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ ہاں کیا کہتے ہیں من سنتی سنت یہ ہے کہ کوئی شخص یا آدمی ایک تیمم سے صرف ایک نماز پڑھے سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے ایک نماز پڑھیں پھر دوسری نماز کے لیے وہ تیمم کرے ایک بات یہاں پر ایک تو یہ روایز ضعیف ہے ضعیف الجن بہت زیادہ ضعیف ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک مسئلہ اور آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی صحابی یہ کہے کہ سنت یہ ہے کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بلکہ کیا کہے کوئی صحابی مین سنت کدا کہ اس طرح سے کرنا سنت ہے تو اس حدیث کا حکم بھی کیا ہوگا مرفوع روایت کا حکم ہوگا مرفوع روایت کس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو روایت کی جائے اب یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کری یہ الگ بات ہے کہ سند میں کہیں اگر کیا کہتے ہیں دوسری خرابی نہیں ہے تو حدیث صحیح ہو جائے گی اور اگر سند میں کہیں دوسری خرابی ہے تو اس کی وجہ سے ضعیف ہو جائے گی لیکن صحابی کا یہ کہنا اگر صحیح سنعت سے وہ چیز ثابت ہے تو اگر صحابی یہ کہے کہ من سنت قدا کہ سنت اس طرح سے یہ کام کرنا سنت ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور یہ برفور روایت ہے برفور روایت کے حکم میں ہوگا موقوف نہیں ہوگا مرفور روایت کس کو کہتے ہیں جس کی سرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو موقوف کس روایت کو کہتے ہیں جس کی سرد صحابی تک پہنچتی ہو سمجھ میں بات آ کہ نہیں جو میں نے ابھی بات بتائی کہ اگر کوئی صحابی یہ کہے کہ یہ کام کرنا سنت ہے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ صحابی کی اپنی بات نہیں ہے صحابی اپنی طرف سے بات نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ صحابی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا صاحب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے تو اس روایت کو بھی مرفو کا حکم ہے لیکن چونکہ اس میں دوسری خرابی ہے ہاں ضعیف ہے اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی صاحبی اس طرح سے کہے تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچتی ہے اگر صنعت صحیح ہے تو وہ صحیح ہو جائے گی روایت اور اگر صنعت صحیح نہیں ہے جیسا کہ یہ روایت ہے تو وہ روایت ضعیف ہو جائے گی ہیں کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے یہیں تک رکھتے ہیں پھر جو ہے اس کے مسائل ہیں اگلے درس میں ان شاء اللہ جی جی جی ہم اسی طرح کا ایک مسئلہ ایک صحابی نے پوچھا تھا سب سے پہلی روایت جس کی وضاحت کی تھی بھائی کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر سفر میں ہے اور سفر میں اتنا پانی ہے کہ اگر وضو کریں گے تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا اور امید بھی نہیں ہے پانی ملنے کی تو ایسی صورت میں آدمی پینے کے لیے پانی کو باقی رکھے گا اور تیم مم کر لے گا ایک صحابی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ ہم لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی پینے کا ہوتا ہے اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں گے تو پیاسے مر جائیں گے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں وہ پہور ماہ الو میں سمندر کا پانی پاک ہے تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہو تو اسی طرح سے اگر آدمی کوئی سفر کرتا ہے اور اس کے پاس پانی صرف پینے کا ہے اور پینے کے پانی کا استعمال, کو اگر استعمال کر لے گا تو پیاسا بھر جائے گا تو ایسی صورت میں وہ پانی کو پیا, پانی پینے کے لیے باقی رکھے اور مٹی سے تیمون کر لے اور کوئی سوال اس تعلق سے جی سوکس پر موزے پر مسح کی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ہر طرح کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں ہر طرح کے موزے پر چاہے چمڑے کا ہو چاہے اون کا ہو نائلون کا ہو سوتی ہو جیسا بھی ہو کاٹن کا ہو کسی طرح کا بھی ہو اگر موزہ ہے وہ اور اس سے پاؤں ڈھکا ہوا ہے بالکل جالی دار نہیں ہے کہ ہاں جالی برس بنی ہوئی اس میں پاؤں پورا جھلک رہا ہے تو ایسا نہیں بلکہ موزہ جس کو کہتے ہیں ساکس کہتے ہیں, پر مساح کر سکتے جی جی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے باوضو ہو کر کے پاؤں دھو کر کے وضو کر کے پاؤں بھی یعنی مکمل وضو کر کے تب پہنا ہو اس کو مکمل وضو کرنے کے بعد اس ساک کو پہنا ہو یعنی جس کو عام طور سے کہتے ہیں حالت وضو میں پہنا ہو حالت وضو میں پہنا ہو تو پھر ایسی صورت میں ووزہ پہن لینے کے بعد اگر دوبارہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اسی صورت میں اس پر مسح کرنا جائز ہے صحیح ہے اس تعلق سے کسی طرح کا شک و شبہ دل میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پر بھی مسا کیا اور چمڑے کے علاوہ دوسرے موضوع پر بھی مسا کیا اور صاحب اکرام نے بھی کیا ہے ہاں بہت اہم مسئلہ یہ ہے اور بتایا جا چکا ہے پوری وضاحت کی جا چکی ہے خاص کر کے جاڑے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں یا کمپنی کام کرنے جاتے ہیں تو کوئی اگر موزے پر بسا کر لیا تو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی چمڑے کے موزے پر مسا ہے اس پر بسا نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے کیا ہے کہ ہر طرح کے موزے پر اگر اس کو وضو کے بعد پہنا ہو وضو کی حالت میں پہنا ہو تو مسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صلی اللہ تعالیٰ, خیر خلطۂ محمد